بلا ہاں ہم تمہیں بتائیں من اسلم وجہ جس آدمی نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کی طرف وجہ وجہ چہرے کو ہو یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹی نہ من من کی طرف نا من اسلم وجہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا للہ اللہ کے لئے جھکا دیا چہرے سے مراد ذات ہو گئی چہرہ اس بولتے ہیں کہ وہ تشبی دینی ہے تو تو تشبیح میں اصول کے مطابق جو بہتر چیز ہوتی ہے اس سے یا بدتر چیز ہوتی ہے اسی سے تشبیح ہوتی ہے تو انسان کی شخصیت میں چونکہ چہرہ اس کا عکاسی کرنے والا ہے نمائندگی کرنے والا ہے سارے جسم کی اس لیے عربی اور اردو محاورے میں بھی چہرہ بولا جاتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال محاورے میں بولتے ہیں نا تو منہ سے مرادی شخصیت ہی ہوتی ہے بلا ہم اسلامہ وجہ جس آدمی نے اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا اسلامہ کا مطلب یہ کہ اپنے اختیارات سارے کے سارے اللہ کے سامنے بالکل ختم کر دیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ ہوا محسن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کرنے والا ہے احسان کرنے والا ہے اچھائی کرنے والا ہے فلح اس شخص کے لیے یہ ہو کی ضمیر پھر اسی آدمی کی طرف لوٹ رہی ہے فلح اس شخص کے لیے اجروہ اس کا اجر ہے پھر وہ لوٹ گئی اسی کی طرف اجرہ اس کا اجر ہے ان دربے ہی اس کے پروردگار کے پاس ٹھیک ہے کہ جتنے زمائر ہیں جتنی زمیریں ہیں بار بار لوٹ کے اس من کی طرف جا رہی ہیں کہ من اسلامہ جس نے کیا کیا اپنے آپ کو جھکا دیا اسلام کو قبول کر لیا وجہ اپنے چہرے کو اپنی ذات کو بلا اللہ, اللہ کے لیے وہ محسن اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہے فلا اس کے لیے اجرہ اس کا اجر اندر رب ہی اس کے پرور کے پاس بار بار اللہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جب تم اپنے اعمال اچھے کر لو گے احسان سے کام لیتے رہو گے تو تمہارا اجر کہیں نہیں جا رہا ہمارے پاس ہے یعنی ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارا اجر تمہاری چیزیں واپس دے دیجیے اللہ تعالی کے ہاں بہت اجر ہے وہ ایسی عظیم اور ایسی کریم ذات ہے کہ خود ہی کہتا ہے نیکی کرو خود ہی توفیق دیتا ہے اور پھر خود ہی آپ جب اس کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی اجر لے لو یہ ہے اللہ کے کرم کا اور اس کے انعام کا معاملہ جیسے بادشاہ باغ لگائے محنت کرے اور, اور اور دنیا جہان سے پودے اکٹھے کر کے لائے اور پھر اس کی نگرانی کرتا رہے اور مالی توڑ کے لاتا ہے تو اسی کو دے دیتا ہے بادشاہ اور کہتا ہے یہ سب تمہاری محنت ہے یہ سب تمہارا کام ہے رکھو اسے حق تعالی شانو کا کیا ہے توفیق وہی دیتا ہے نیکی کی بھی توفیق اور پھر اس کے مہیا اسباب بھی وہی کرتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں اور پھر آخر پہ پہنچ کے بندے کو کہا کہ اچھا یہ تم رکھو یہ تم لو یہ تمہاری میں یہ کرم ہے اس کا فرمایا ولا خوف علیہم ولا یا سنون نہ ان کے لیے کوئی خوف اور نہ ان کے لیے کوئی رنج یہ آئٹ پہلے بھی گزر چکی